الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلم علیہ وسول کریم اعلیٰ علیہ وصحب امن صارنہ جہی علیہ وسلم وسلمہ تسلیمََن اما بعد آج ہم پھر سے آپ کو صاحب کا موضوع کی طرف لاتے ہیں کہ جو جنت کی سیر کا موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے صاحب کا طرف سے اور پچھلے درس میں ہم نے جنت کے حوالے سے كچھ ذکر کیا تھا کہ اس کی نعمتیں کس طرح کی ہیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کا کیا اس کی امتیازی شکلیں اور حیثیتیں اور صورتیں ہیں اور آخر میں جنت میں داخلے کے حوالے سے اور جنتیوں کا استقبال کرنا کیا جانا اور پھر جنت کے باغات کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی ہاں یہ بات بتانا بھول گئے تھے کہ جنت میں داخلہ تو ہوگا لیکن کیسے ہوگا اس کی شرط کیا ہے وہ ابن منبح رحمۃ اللّہ علیہ بہت دل القدر تابع ہیں تو انہیں اس حدیث کو کسی نے ان سے حدیث پوچھی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت چلا گیا یعنی کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کا اس کلمے کو پڑھ لینا ہی جنت پہ جانے کے لیے کافی ہے تو امام وہ فماتے ہیں کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں وہ دندانوں والی چابی لاؤ گے تو تالا کھلے گا لا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا تو ایسے ہی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ضرور ہے لیکن اس لا اللہ اللہ کے کچھ تقاضے ہیں جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا ہاں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور جو نہیں پورا کرے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اور تقاضا اس کا سب سے بڑا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقال الہ اللہ خالصا من منقلبی کہ جس نے یہ کلمہ دل سے خالص ہو کر پڑھا اور خالص ہو کر پڑھنے کا معنی کہ واقع ہی صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو دل سے مانا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور عملی طور پر بھی اللہ کی توحید کے تقادوں کو پورا کر کے دکھایا ہاں تو یہ ہے جو جنت کی چابی ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں ہاں اس کے بعد ان کے جنت پہ استقبال ہوتے ہیں جن کا ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا آج ہم چلتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ جنت کے محلات جنت کی قیام گاہیں جنت کے مکان وہ کیسے ہیں اس سے پہلے کہ جنت کے مکانوں کی بات کریں ہم چاہتے ہیں جنت کے مکانوں کے حوالے سے ان کی اہمیت کو تھوڑا اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے مکانوں کو دیکھنا اکثر میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی بھر کی ان کی محنت کوشش ان کی جو بھی تغدو ہوتی ہے وہ شاید کسی مکان کو بنانے کی حد تک پوری ہو جاتی ہے بہت محنت مشقتیں کر کے وہ کو پلاٹ خریدتے ہیں چند مرلے کا چند گز کا اور پھر اس پر بہت بڑے اخراجات کر کے وہ جو ہے مکان بناتے ہیں اس مکان کی جو سہولتیں ہیں جو ضروریات ہیں ان کو مہیا کرنے پر ان کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی کا بیشتر حصہ صرف مکان پر ہی لگ جاتا ہے وہ مکان کہ جو چند سال کے بعد پھر گر کے گر جاتا ہے پھر ان کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے تو اور بلکہ ممکن ہے ان مکانوں کی وجہ سے ہی بہت سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جو دیکھا جاتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں قطا رحمیاں ہوتی ہیں اور ممکن ہے آخر میں وہ مکان ہی اس آدمی کی قبر بن جائے مکان گرتے ہیں زلزلے آتے ہیں اور کسی وجہ سے گر جاتا ہے تو جس مکان کو بنانے پر پوری زندگی کی محنت کوشش صرف کی تھی دنیا کے اندر وہ مکان ہی آخر میں اس کی قبر بن جاتا ہے اور اگر مضبوط قلعے بھی بنا لیے جائیں تب بھی موت سے آخر پھر بھی نجات نہیں ہے تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ دنیا کے حقیر گھٹیا عارضی اور بالکل ناپائیدار مکان اور گھر کہ جن پر ہماری اس قدر میں کوششیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جنت کیسی ہے پہلی بات تو جنت میں صرف چھڑی رکھنے کی جگہ ہی وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے کو محلات ہیں مکانات ہیں کو پیسہ ہے مال ہے کچھ بھی ہے صرف چھڑی رکھنے کی جگہ ہی وہ اس سب سے بہتر ہے جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اور پھر جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے ہاں جنت والے اپنے گھروں کو کیسے پہچانیں گے جنت پہلی بار جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ جنت کی وسطیں کس قدر ہیں آسمان و زمین جیسی ہیں تو اتنی بڑی جنت میں اس کو مکان تلاش کیسے ہوگا آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھتے ہیں آف آتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہر شخص اپنے گھر کو جنت میں اس سے زیادہ پہچان لے گا جس طرح وہ اس سے زیادہ وہ دنیا کے اپنے گھر کو جانتا ہے دنیا میں انسان کا کہیں بھی گھر ہے اس کو کبھی رستہ نہیں بھولتا تو آپ مانتے ہیں کہ جنت میں اس کا جو گھر ہے جب جنت میں داخل ہوگا آدمی اپنے اس گھر کو جو دنیا کے نسبت زیادہ پہچانتا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میرا گھر کہاں ہے اچھا جنت کے گھروں کی کیا کیا خصوصیات ہیں کیا صفات ہیں اس حوالے سے بھی عموماً لوگوں کی قدیم زمانوں سے لے کر یہ تمنا چلی آئی ہے کہ گھر اونچا ہو اس کی کئی منزلیں ہوں بالا خانے ہوں اور اس لیے عموماً بادشاہ اور امیر لوگ قدیم زمانوں میں بھی بڑے اونچے محل تیار کرتے تھے اور آج کل تو خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹاور بنتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیاں قرار دی ہے انتر الحفاط یا تطاولون فلبنیان قیامت کی ایک نشانی کیا ہے کہ بکریوں کے چرواہے بھوکے ننگے وہ کیا ہیں بڑے اونچے ٹاور بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ مقابلے آج ہم دیکھ رہے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان فطری طور پر اس کے ایک خواہش ہے اس کی تمنا ہے کہ اونچا گھر ہو اور بالا خانے ہوں اور بلکہ با اوقات اگر کسی کا گھر بڑا اونچا نہ بھی ہو صرف دو منزلہ ہی ہو تو کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر اس کا رہنے سہنے کا بیڈ روم وغیرہ اوپر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے محلات بھی اسی طریقے سے بالا خانے بنائے ہیں لیکن ان بالا خانوں کی کیفیتیں دنیا کے بالا خانوں سے بڑی الگ ہیں سورت قبوت میں لرماتا ہے ولزین آمن عامن سوالحات لنوبی انّّہ من الجنت غورفا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لنوبھو ان ہم ضرور ہم ان کو جگہ دیں گے من الجنت جنت میں کس چیز سے غورا فن بالا خانوں کی اونچی عمارتوں کی تجریم ان تختی حل جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی خالی دین جس میں ہمیشہ رہیں گے نعمہ اجر العاملین کیا ہی اچھا اجر ہے لیکن کن کا خالی آرزوں امیدوں کا فما اللہ تعالیٰ عاملین عمل کرنے والوں کا اور عمل بھی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ عامر السوالحات عمل بھی نیک کو بدتیں خود ساختہ من گرد دین نہیں ہے بلکہ وہ سوالحات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہیں اسی طرح سور زمر آیت نمبر بیس میں اللّہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَكِن رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ من غور <الْأَنْحَار> فوکیت کہ بتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ڈرتے رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں جو منزل منزل ہیں بالا خانے ہیں غورف غرف کا اونچی بلڈنگ کے لیے اونچی عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے من کے غرف غورف ان اونچی عمارتوں کے اوپر اور منزلیں اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ سٹیٹ سینٹر جیسی بڑی بڑی عمارتیں سنتے ہیں تو جنت میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے دنیا جو جنت کی صرف چھڑی رکھنے کے برابر ہے اگر اس میں ہم اتنے بڑے بڑے ٹاور اور بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر آدمی دنگ رہتا ہے اس کی جو بنانے کی بنانے والے کی کاراگری کو تو جنت میں اللہ نے جو محل تیار کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے اور وہ خود اللہ کے تیار شدہ ہے اس میں اللہ کی کیا کاراگری ہے کیا صنعی ہے ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں دنیا کے گھر اونچے بھی بلند بھی مضبوطی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں طرح طرح کے پتھر لگانے طرح طرح کی ایسی چیزیں لگانی جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور رنگ برنگے اور طرح طرح کے رنگ رنگ اس میں بھرنے تاکہ خوبصورتی پیدا ہو اب جنت کے محلات کی خوبصورتیاں کیا ہیں ہاں اس کا تو صرف ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی پھول کو دیکھو ایک ہی پتی کے اندر اڈا نے کس کس طرح کے رنگ بھرے ہوتے ہیں کبھی کسی پرندے کو دیکھو اس پرندے کے اندر کتنے رنگ ہیں اور ان رنگوں کو بھرنے میں اللہ کے کیا صنعی ہے کیا ترتیب ہے کیا اللہ کی حکمت ہے کیا اللہ کے کی قدرتوں کے پہلو ہے اور یہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں پھول ہے یا کو پرندہ ہے یا کوئی اور کو اس طرح کی خوبصورت چیز ہم کو نظر آتی ہے اس دنیا کی ہے فانی دنیا کی جو دنیا ہے بھی دار امتحان ہے ابتلا کی جگہ ہے اگر اللہ نے ابتداء کے اس دنیا کے اندر ایسی خوبصورت چیزیں پیدا کر دی ہیں تو جنتوں کی خوبصورتیاں اس کے محلات کی خوبصورتیاں اللہ نے کیا رکھی ہوں گی اسی میں اللہ تعالیٰ کے مزید فرمان صور و طبہ میں و عد اللہ جناتہ اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں مومن مرد عورتوں سے ان جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے پاما ساکینہ طیبہ اور پاکیزہ گھروں کا فی جن عدن ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہاں وہ پاکیزہ عمدہ عالیشان گھر بالا خانے بھی بلند بھی اور ایسی جنتوں میں جو کبھی ختم نہ ہونے والی اور سورت صف میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی مزید جنت کے گھروں کی ترغیب دلائی ان کا شوق دلایا ہم کو یا یہ لدین آمن الحلعدالکم تم جی کمن آذابن علیم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو ایسا کاروبار بتاؤں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لیں اور لانے اس چیز کو تجارت کا نام اس لیے دیا دیا کیونکہ لوگ تجارت کو پسند کرتے ہیں لوگوں کی اس پر توجہ ہے بلکہ توجہ اسی پر باقی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ حقیق کی تجارت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اصل تجارت کیا ہے اللہ پر ایمان اس کے رسول پر ایمان اللہ کی جہاد مال جا اور جان سے اس سے کیا ملے گا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے میود خل کم جناتن تجریب ان انہار اور اللہ تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور مساکین فی جنعتِ عدن اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے اندر بڑے پاکیزہ عمدہ عالیشان گھر ضا علی کا الفظ العظیم اللہ ہم آتا ہے کہ اگر کوئی بڑی کامیابی ہے تو یہ کامیابی ہے دنیا کے گھروں پر تم نے زندگیاں ساری جو ہے لگا دی زندگیاں گنوا دی مٹی سیمٹ کے گھر بناتے بناتے اور پھر بھی ان کو نہ بچا سکے لیکن اصل کامیابی کیا ہے یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے گھروں کو پا لینا اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی ایتوں میں جنتوں کے گھروں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر جہاد کا ذکر کیا ہے جہاں پر اللہ کرامِ قربانیوں کی بات آئی ہے کس لیے کیونکہ لوگوں کو کہ ان کے پاؤں کے بہت بڑی زنجیر جو ہے وہ کیا ہے پامسا کی اللہ ماتا ہے کہ پاؤں کے جو زنجیریں اللہ نے طبع میں ذکر کی آٹھ زنجیریں بنائی ہیں ذکر کی اللہ نے جو انسان کو جکڑتی ہیں اللہ کی راہ سے نکلنے سے روکتی ہیں ایک بہت بڑی زنجیر کیا ہے وماسا کہ نہ تر و کہ وہ گھر جو بڑی محنت و مشقتوں سے بنائے ان کو سنوارا ان کو خوبصورت کیا ان کے اندر طرح کے لوازمات مہیا کیے اب آدمی کو ان گھروں کو سجے بجے گھروں کو چھوڑنا اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ ماتا ہے کہ تم ان مٹی سیون کے گھروں کو چھوڑو میں تم کو اس کے بدلے میں مساکر طیبہ فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں میں تم کو اس کے بدلے میں گھر دیتا ہوں ہاں یہ ہے اصل تجارت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور یہ محل کس چیز کے بنے ہوئے ہیں آئیے یہ بھی دیکھیں کہ محل کیسے ہیں یہ محل ہیر و موتیوں کے بنے ہوئے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے ابو موسا علاشاری رضی اللہ تعالیٰ فروت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نلمنی فل جنتی لتم لوت واحد تو روحا ستون میرا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک مومن بندے کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا وہ خیمہ کسی کپڑے کا ہے ترپال کا ہے نہیں فرماتے ہیں منوََََََََََََََََََََََ واحد وجب وفاح کسی تراشے ہوئے ہیرے موتی کا ہیرہ ہیرا موتی ہم تو جانتے ہیں کہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے کہ جو کسی کے تاج میں لگ جائے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ہیرا جو ہے وہ کوہ نور سے جانا جاتا ہے جس کا وزن کتنا ہے وہ صرف چند سو گرام سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہاں پر جس ہیرے کی بات ہو رہی ہے سے اس محل جو اللہ نے اس ہیرے کو تراش کر بنایا ہوا محل ہے اس کی لمبائی ساٹھ میل ہے ساٹھ میل کا وہ محل جس کو اللہ نے خیمے کا نام دیا ہے وہ خیمہ ہے لیکن ساٹھ میل کا کہ جو ایک ہیرے کو ایک ہی ہیرے کو تراش کر بنایا ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے محلات ہمارے تصورات سے بالا تر ہیں ہم تو صرف ایسے ہیروں کو جانتے ہیں جو کسی کے تاج میں لگ کر اس کو جو ہے رونق بخشتا ہے لیکن یہاں پر تو ہیرا وہ ہے کہ جس کے اللہ نے محل تیار کیا ہوا ہے ایک ہی ہیرے سے اور جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے اور اس میں اللہ نے کیا کیا بنا رکھا ہے اس ہیرے محل کے اندر تراشے ہوئے ہیرے سے کہ جس میں اللہ آپ ماتے ہیں کہ اس میں اس کے گھر والے ہیں اور اس قدر بڑا ہے محل کہ جس میں ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آئیں گے تو بات کر رہے تھے کہ یہ وہ محل جو اللہ نے بنائے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے اور جن کی اینٹیں جو ہیں آماتے ہیں کہ ایک جنت وہ ہے کہ جو سونے کی ہے دوسری جنت وہ ہے جو چاندی کی ہے وہ سونا جو آج لوگوں کو پہننے کو نہیں ملتا وہاں پر کیا ہے اس سونے سے بنے ہوئے محلات ہیں وہ سونے سے بڑے ہوئے بنے ہوئے مکانات ہیں لیکن انسان کا حال دیکھیے کہ دنیا کے مٹی سیمٹ کے گھروں پر تو ساری زندگی لگا دیتا ہے لیکن ان ہیرے جواہرات کے محلات کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کیا توجہ ہے کیا کوشش ہے آئیے یہ بھی دیکھتے چلے کہ وہ محلات کس کو ملتے ہیں کیسے بنتے ہیں جنت کے گھروں کی تعمیر کیسے ہوتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کئی طرح کے اعمال بتائے ہیں کہ جس سے جنت کے گھر تعمیر ہوتے ہیں صحیح مخاری مسلم کے حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا لہ مسجد بَن اللہ جن کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر مسجد بنا دیتا ہے اللہ کا گھر بنا دیتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے اور اسی طرح امام مسلم رحمد کی حدیث ہے جسے معاذ میں انس روایت کرتے ہیں اور علامہ عالوانی رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ رسول کے مثلاً محم کے جس نے صورت اخلاص دست مرتبہ پڑھی جنت میں اللہ اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے اور اسی طرح جنت میں گھر بنانے کے اعوال میں سے ترمزی کی حدیث ہے جسے علام عالبانی رحمۃ اللہ علیہ حسن قرار دیتے ہیں کہ جب انسان کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر لیا بچے کو فوت کر لیا فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہم نے اس کا یعنی کہ کے جو دل کا پھل تھا اس کا جس کو جگر کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا اس کا ہم نے لے لیا اللہ ہم آتا ہے کہ میرے بندے نے پھر کیا کہا تھا فرشت ہماتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف بیان کی اور ان لاہ و ان راج اون پڑھا تیری تعریف بیان کی اللہ تعریف تیرے لیے ہیں بقا تیرے لیے ہے تو ہی ہمیشہ کے لیے ہے جو فنا ہونے والا نہیں ہے اور ان لاہ و ان راج راجعون پڑھا جو پڑھنا سنت ہے اس موقع پر اللہ اللّہ مات ابن ابدی بے تنفل جن و الحمد کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور گھر کا نام رکھو بیت الحمد کے تعریف والا گھر تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آدمی اگر کوئی اس طرح کی مصیبت تکلیف آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے اسی طرح مسن احمد وغیرہ کی حدیث ہے جسے علامہ علمانی نے صحیح قرار دیا حاصل قرار دیا ہے کہ صف میں جو خلل پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی صف کے اس خلل کو پورا کرتا ہے ساتھ مل کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بھی بناتا ہے ہمارے ہاتھوں ساتھ مل کے کھڑے ہونا کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ پاؤں سے پاؤں ملا لے کسی کے تو ایسے دور ہٹتا ہے جیسے پتنی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ گمراہ گم کی تربیت ہے کہ جس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرف چلایا جاتا ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ سلام اس کی تاریخ آپ نے حکم بھی دیا تاکید بھی کرتے صحیح بھی کرتے اور لوگوں کو ساتھ مل کے کھڑے ہونا کا حکم بھی دیتے اور ساتھ آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے اسی طرح آپ زوجہ زوجۂ او میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جس سے کہ اس کی حدیث ہے کہ نبی اکملی کہ جس نے دن اور رات میں بارہ رگتے پڑھی فرضوں کے سوا یعنی سنتوں کی شکل میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں فجر کے دو سنتے لوہر کے چار پہلے دو بعد میں اور مغرب کے دو سنتے بعد میں اور عشاء کے بعد کے دو سنتے تو جس نے ان بارہ رکتوں کو ہمیشہ پڑھتا رہا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے اور اسی طرح جنت میں گھر تعمیر کرنے کے لیے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا فرمانبی وحاجا بی بن فی ربض الجنہ کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اسلام قبول کرتا ہے ہجرت کرتا ہے اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر کی ایک جنت کے گھر کے اس کا ذکر آتا ہے جو جنت کے کنارے پہ ہے دوسرا جنت کے درمیان میں ہے اور جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہے جس طرح سے انسان کا عمل ہے اسی کے مطابق اس کے یہ گھر تعمیر ہو رہے ہیں اسی طرح جنت میں گھر بنانے کے جو ہمیں اعمال بتائے گئے ہیں آمات اناضائم بیبہ دل جنّا لمن ترا کل میرا و انقانہ محققن کہ جنت کے صحن میں میں اس گھر کے اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اگرچہ حقدار بھی ہو تب بھی لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دے اور اس چیز سے بعض آ میں اس کے لیے جو ہے افواتے ہیں کہ جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کے زبانہ دیتا ہوں اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو مذاق کرنا چھوڑ دے اگر چاہے وہ مذاق صحیح بھی ہو جھوٹ نہ بھی ہو یعنی کہ جھوٹا مذاق جو ہے اسے باز بعض آ اس طرح اچھا اخلاق و کردار ہاں یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو جنت میں محل تعمیر کرتی ہے تو خیر مختلف یہ اعمال ہیں جس کا ہمیں اور یہ امال کتنے بڑے مشکل کوئی سنگین نہیں ہے بہت آسان سے بڑے نرم سے اور بہت ہی سادہ اعمال ہیں دنیا کے گھر بنانے کی نسبت تو یہ اعمال کہیں زیادہ آسان ہیں اور اگر اس طرح سے گھر بنا لیے تو ہم نے باغات کا ذکر کیا تھا کہ جنت کے باغاتوں کے باغات کے حوالے سے ان باغات کے اندر کھیتیاں جو ہیں اس کو لگانے کے لیے بھی اللہ نے ہم کو طریقے دیے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر یہ وہ جنت کے با جنت کے باغیچے ہیں جنت کے پودے ہیں آدمی جیسے جیسے پڑتا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پودے لگاتا جاتا ہے تو یہ تھے جنت کے گھروں کے بارے میں کچھ اس کے حوالے سے اور کس طرح یہ گھر تعمیر ہوتے ہیں اس کے بعد جنت والوں کے لیے کھانا پینا ظاہر بات انسان کو دنیا میں روٹی کپڑا اور مکان ہاں جی ہمارے سیاستدانوں کے نعرے اب یہ پتہ نہیں کہ روٹی کپڑا مکان لوگوں سے چھینتے ہیں یا دیتے ہیں اکثر و تو چھینتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ نعرہ جب لگاتا ہے کوئی سیاست دان تو نہ ہم تم کو روٹی کھانے دیں گے نہ تم پر کو کپڑا رہنے دیں گے اور مکان بھی تم, تم تمہارا تم سے چھین لیں گے لیکن اللہ کے کیے ہوا دے ہم نے مکانوں کی بات کی تو ساتھ ہی کپڑوں کی اور کھانے پینے کی بات بھی آتی ہے روٹی کی بات بھی آتی ہے تو آئیے دیکھیے جنت کی روٹیاں کیسی ہیں جی ہاں جنت کے پھل جنت کے کھانے جنت کی شراب جنت کے پینے اللہ نے سورہ محمد میں جنت کی چار نہروں کا ذکر کیا ہے ایک صاف شفاف پانی کی نہر دنیا کی نہروں کی طرح گدلے پانی نہیں دوسری شہد کی شہ نہر وہ شہد جو دنیا میں خالص ملتا ہی نہیں پہلی بات تو ہمیں اور مل بھی جائے تو بہت مہنگا آدمی اس کو صرف بعدوں کا چکھنے کی حد تک ہی اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پر جنت میں کیا ہے کہ شراب کے نہریں چلتی ہیں اور شہد کے نہریں چلتی ہیں تو شراب کی نہریں شہد کی نہریں اور میٹھے صاف شفاف پانی کی نہریں اور پھر دودھ کی نہریں ہاں یہ ہے جنت کے جو پینے کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو چشمے ہیں طرح طرح کے چشمے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے تو جنت کی شراب کی اگر بات چلی ہے تو کسی کے ذہن میں آئے گا شراب تو بڑی بےحودہ چیز ہوتی ہے اور مجھے تو زندگی میں ایک بار یاد ہے سعودیہ میں ایک دفعہ مجھے ایک سینٹر میں بلایا گیا کہ وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا شراب کے کیس میں تو مجھے بلایا گیا ان سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے تو میرے پاس وہ شراب لے کر آئیں جو انہوں نے پکڑی تھی ان سے یقین کریں کہ ابھی ناک سے تین فٹ دور ہی تھی اتنی اس کی بدبو تھی کہ سر چکرا آ گیا اور حیران ہوا کہ اس اس گندگی کو لوگ کیسے پیتے ہیں اس بدبو گلے سڑے پھلوں سے اور پاؤں کے تلے روند کر جن کو کشید کیا جاتا ہے پتہ کیا کیا گندگی ہوتی ہے کیا کیا غلال ہوتی ہے اس کے اندر اس کی بدبو ہی اور اس کی رنگت یہ باوقات بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا کن گلاسوں سے یہ گزر کر آئی ہے اور لوگ اس کو پیتے ہیں اور پی کر بڑا خوش ہوتے ہیں عربی کے کسی شاعر کا کہنا ہے نہ شرابا فتج کہ ہم یہ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر ہم بادشاہ بن جاتے ہیں ہم بادشاہ ایسے بنتے ہیں کہ گٹر پر گڑا ہوتا ہے آدمی اور سمجھتا ہے کہ کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ دنیا کی شراب کا یہ حال کہ بدبودار بھی کڑوی کسی بھی گندگی بھی اس میں ہر طرح کی اور پینے کے بعد بھی جو انسان کا حال ہوتا ہے کہ عقل چل جاتی ہے اور کیا کیا پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے الٹی سیدھی جو باتیں بکتا ہے اس لیے اسلام نے شدت سے اس چیز کو حرام کیا اور اللہ کے نبی کے نے اس کو عمر کا نام دیا کہ تمام خبیث گندی چیزوں کی جڑ ہے اس کی بنیاد ہے تو شراب کا لفظ سن کر ہی ایک آدمی کے دل میں جس کو ان چیزوں سے نفرت ہے تو دل میں ایک گھنونی چیز کا تصور پیدا ہوتا ہے تو جنت میں بھی شراب ہوگی ہاں جنت میں بھی شراب ہوگی لیکن اس شراب کا انداز کچھ اور ہے آئیے دیکھیے وہ جنت کی شراب کیسی ہے پہلی بات تو ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر شراب کی نہریں ہیں وہ کوئی گلے سڑے پھلوں سے پاؤں کے نیچے روند کر اور ان غلاسوں سے نہیں نکلتی بلکہ شراب کی نہریں ہیں شراب کے چشمے ہیں سلسبیل نام کے اور کافور اور کن کن چیزوں کے نام کے وہ چشمے ہیں کہ جو جنت میں شراب کے تو پہلی بات تو وہ ترو تازہ ان چشموں سے ان نہروں سے نکلنے والی ان سے آنے والی شراب اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے سور صافات میں اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بیان کر دفاتا ہے یوطعف علی ہندی کا عصم کہ ان کے اوپر شراب کے دور چلیں گے ایک عصمِمعین ہاں شراب کے ساگر بھرے بھرے بھرائے اور صاف ستھرے بھائی وہ شراب جو بالکل صفح ستھری لذت الشاربین پینے والے کے لیے بڑی مزے کی بڑی لذت کی ہاں اس کو پی کر کو دماغ چکرائے گا عقل جاتی رہے گی اللہ ماتعہ غولوں هم حاین ظفون کہ پینے والوں کو نہ تو جسم میں نقصان ہوگا نہ ان کی عقل خراب ہوگی نہ كو بہودہ باتیں ہیں نہ عقل کی خرابی ہے بلکہ اگر ہے تو صرف اور صرف ایک لذت ہے مزہ ہے اور مزہ وہ جو پینے کے بعد بھی پینے والا اس کو دیر تک محسوس کرتا رہے گا اس سے دوسری دوسریات میں طور میں لفماتا ہے کہ تنازع لا تاثیم وہ ایک دوسرے سے لب لپ لپ لپ کر شراب کے جام لیں گے لا لغنفی حوالہ تاثیم جس شراب کے اندر کو بےودگی کو بد کرداری کو گناہ کے کام اس طرح کی چیزیں نہ ہوں گی اور اس طرح صورت الواقعہ میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا یطوف علیہم الداء المخلادون من معین لا وقین لاسداًح ولا ضیفون کہ جنتیوں پر ہمیشہ رہنے والے نومر لڑکے ان پر ان کی خدمت کے لیے معمور ہوں گے ان پر شراب، اپنے شراب کے جام لے کر گھومیں گے بے اقواب و اباریک لے کر اور جو ہے جام لے کر واقع آصم الماین صاف ستھرے شراب کے جام بھرے ہوئے نہ یو سداون الحاظون کہ جس سے نہ تو سر چکرائے گا اور نہ ہی کو عقل میں فطور آئے گا تو یہ ہے جنت کی پینے کی شراب کہ جو وہاں پر اس کے نہریں اس کے چشمے ہوں گے اور جس کی یہ لذیں ہوں گی اس طرح جنت کے پھل دنیا کے اندر بھی پھل ایک بڑی عمدہ چیز سمجھی جاتی ہے صحت کے اعتبار سے بھی ذائقے کے لحاظ سے بھی اور اس لیے اس کا بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے لیکن جنت کے دنیا کے پھلوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کو موسم ہے کو موسم گزر گیا پہلے تو موسم جب گزر جاتا تو ملتے نہیں تھے اب خیر کولڈ اسٹور میں لوگ محفوظ کر لیتے ہیں تو کچھ چیز ہے سال بھر آپ کو ملتی رہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ موسم کے بعد جب پھل کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ بدلا ہوتا ہے اور نہ کہ صرف ذائقہ بدلا ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ پھل کھانے سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے کیونکہ یعنی کہ موسم اس کا گزر چکا تو دنیا کے پھلوں کی یہ کیفیت ہے اور پھر طرح طرح کی اس کے اندر اور بھی کی کباہتیں اور ایسی چیزیں کہ جو انسان کو کھانے کے بعد جو ہے اس کو طرح طرح کی تکلیفوں کا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جنت کے پھل پہلی بات تو کیا ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والے قلو و شربو حنی ام وفوا کے متقین کے لیے کیا ہے متقین ہوں گے فی غلالمعیون سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے وفواح کی ہمشتہون اور جو پھل چاہیں گے ہر لمحے ہر وقت ان کے سامنے ہوگا قلو و شروع خانی امبیما کن تم کھاؤ پیو مزے سے جو تم کرتے تھے ان نا قیدارکنج المحسنین ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں لیکن کن کو نیکی احسان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جنت کے پھلوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ با اوقات پھل اونچا ہے وہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتا آدمی کھانا چاہتا ہے لیکن توڑنے کا تو ذریعہ نہیں ملتا تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھل سے محروم کر دیتی ہے تو جنت کے درختوں کے ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں کہ درخت اتنا بڑا کہ جس کے سائے میں آدمی سو سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے پھر بھی اس کا سائے ختم نہ ہو تو بڑا اتنا بڑا درخت اتنے اونچے بڑے درخت سے پھل کیسے اتاریں گے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا اللہ ماتا ہے فی جنت عالیہ قطب دانیا اللہ کے ایک بندے کہاں ہیں فی جنتن عالیہ علی شان جنتوں میں عالی شان باغات میں یہاں پر جنت کا معنی باغ ہے کیونکہ آگے قطب وہا کا ذکر آیا ہے کہ عالی شان باغات میں جن کے پھل جو ہیں کتب ان کے گچھے دانیا جھکے ہوئے نیچے جھکے ہوئے حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے اگرچہ وہ روایات بعض صحابہ تابعین سے اس طرح کے آثار سے ملتی ہیں کہ پھل جو ہے وہ جنتی کے اس قدر قریب ہوگا کہ لیٹا ہے تو تب بھی اس کے پاس اگر بیٹھا ہے تو تب بھی اس کے ہاتھ پہنچنے تک اگر کھڑا ہے تب بھی جہاں پر اس کا ہاتھ پہنچ جائے یہ جنت کے پھلوں دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں لگا ہے وہیں لگا ہے آپ اس تک پہنچو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا جنت کے پھل ہیں جو آپ تک خود پہنچیں گے ہاں جس طرح جنت کی نہروں کی باتیں کر رہے تھے نا کہ وہ کیا ہے کہ جہاں جنتی چاہیں گے ان کو ادھر ہی چلاتے رہیں گے دنیا کی نہروں کے برخلاف کہ جہاں چل رہی ہیں وہیں چل رہی ہیں ہاں پانی اپنا رستہ بناتا ہے چاہے وہ مکانوں کو گرا کر زمینوں کو پھاڑ کر جیسے بھی ہے دنیا کے اندر تو یہ کچھ ہوتا ہے لیکن جنت کی نہریں اس کے چشمے جہاں جنتی چاہے گا وہیں اس کو چلا دے گا اللہ نے وہاں کی نہر چشمے بھی جنتوں کے ان کے تابع یہ ہوں گے سور بقرہ میں اللہ نے انہیں پھلوں کا ذکر کرتے ہوا کلّما رزق من رزقا نام قبل او تو بح متشاب کہ جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے کسی طرح کے پھل تو کہیں گے کہ یہ اسی طرح کے پھل ہیں کہ جو ہم کو پہلے دیے گئے تھے سیدنا عبداللہ نباس حضی اللہ تعالیٰ آیت کی تفسیر ماتے ہیں کہ جنت میں ہم جن پھلوں کا نام پڑھتے ہیں دنیا میں صرف ان کے نام ہیں ان جن پھلوں کی حقیقت ان کے لذت ان کے مزے جنت میں جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہیں ہاں آپ فرض کرو کہ ہم عام نام کے کسی پھل کو جانتے ہیں دنیا کے اندر جو بڑا مزے کا ہوتا ہے لیکن جنت میں اگر وہ پھل ہے تو اس کا مزہ اس کے لذت اس کی کیفیت وہ بالکل الگ ہے اسی طرح صوت الرسان اللہ نے پھلوں کا ذکر کرایہ ودان طل و اللہ وزلت قطوط و تدلیلا کہ جنت کی چھائیں ان کے اوپر جھکی ہوں گی سایہ کر رہی ہوں گی اور جنت کے پھل بھی ان کے اوپر جھکے ہوں گے اور قطوف ہوا ان کے پھلوں کو جو ہے مزل کر کے ان کو جھکایا ہوگا جنتی کے ہاتھوں تک پہنچایا ہوگا اس انداز سے وفا کی حتیمایت خیارون دوسرے عظمۃ اللہ تعالیٰ کہ پھل جو وہ چاہیں گے جس وقت چاہیں گے لا قطع آتی ہوں کہ نہ تو وہ کبھی ختم ہونے والے اور نہ ہی کبھی کسی کو ان سے روکا جانے والا دنیا کے پھل جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ موسم کبھی پھل کا موسم آ گیا تو مل گیا موسم ختم ہو گیا تو پھل بھی ختم ہو گیا اور بال اوقات موسم بھی ہوتا ہے پھل بھی ہوتا ہے لیکن وہ پھل کسی کا باغ ہے میں تو توڑ نہیں سکتا بھائی وہاں پر سختی سے منع کیا ہوا ہے پھل توڑنا لیکن جنت کے پھل اللہ تعالیٰ مکتو عتیم والا ممنوعہ وفاقی حتین کثیرہ ہے بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اور ہیں بھی ہمیشہ کے لیے دائمی اور اس ہیں بھی جب چاہو جس وقت چاہو اسی وقت اس کی تمنا کرو تمہارے پاس ہو گے ان کو کوئی ختم ہونے کا کوئی ایسا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو یہ جنت کے پھلوں کا تھوڑا سا تصور جو ہم نے پیش کیا اور بعد دوسرے آتم ان کے نام بھی آگے فاقیہ آتم و نخر و رمان صورت الرحمٰن اللہ جس طرح آیا ہے ان کے نام بھی کبھی ذکر کر دیے لیکن نام جس طرح ہمارا بتا رہے تھے اپنے اپنے عباس کی حدیث میں کہ صرف وہ نام کی حد تک ہیں ان کی حقیقت الگ ہے اسی طرح جنت کے کھانوں میں سے پینے میں پینے کا ہم نے ذکر کیا وہاں پر کھانے بھی طرح طرح کے اور کھانے میں عموماً دنیا میں گوشت اور وہ بھی پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ اس کو عمدہ سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اسی لیے جنت کے کھانوں کا جب ذکر کیا ہے تو وہاں پر لحمی مما تہون ہاں پرندوں کا گوشت تو وہ تمنا کریں گے چاہیں گے ان کے پاس ان کو مہیا ہوگا جب تمنا کریں گے جس حالت میں تمنا کریں گے کسی خاص پرندے کی تمنا کی دیکھا سامنے اس کو اڑتے ہوئے اگلے علم ہے اس کے سامنے وہ پڑا ہوگا کھانے کے لیے تو یہ اس طرح کے کھانے اور بلکہ سر بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنت والوں کو اللہ تلّہ کی طرف سے سب سے پہلے جو ان کو مہمانوازی ان کی ہوگی ان کی میزبانی کی جائے گی وہ کس چیز سے کی جائے گی زیادہ تو کبھی دل خوت کہ مچھلی کا جو کلیجہ ہے اس سے ان کو جو ہے ان کی مہمانوازی کی جائے گی اور وہ بھی مچھلی کے کلیجے کا کچھ حصہ اس کی کلیجی کا کچھ حصہ یعنی کہ پوری کلیجی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مچھلی ہی کتنی بڑی ہے جس کی کریزی اتنی بڑی ہے کہ جنت والے سارے کھا جائیں اور تب بھی اس کا کچھ حصہ کھا سکیں اور پھر جنت کے کھانوں کے ایک بہت بڑی خاصیت جو ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کے کھانوں سے بہت الگ ہے دنیا کے کھانے پہلی بات تو حاصل کرنے میں انسان کی کیا محنتیں مشقتیں بلکہ ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں بھی کہ کی تلاش میں گھوم رہے ہیں لقمے کی تلاش یہ لفظی جملہ ہی مانا ہم کو کیا دیتا ہے کہ انسان ایک ایک لقمے کا محتاج در بدر کی تھوکرے کھاتا ہے دنیا کے اندر ایک, ایک جنت کے نیم تھے جنت کے کھانے کہ جو بے شمار بغیر حساب و شمار کے تعداد طرح طرح کی نیم تھے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں اور پھر دوسری بات دنیا کے کھانے اگر بڑی محنت و شکتوں کے ساتھ حاصل بھی ہو جائیں تب بھی پہلی بات ان کے ختم ہو جانے کا ڈر اس لیے تھوڑا احتیاط کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں اگر کوئی عقل مند آدمی ہے تو اس کو احتیاط سے استعمال کرتا ہے کہ چلو کچھ دیر چل جائے اچھا آگے مزید بھی اس کو کھاتے ہوئے بھی اب کیا کھانا ہے کیا چھوڑنا ہے طبیعت کے کیا موافق ہے کیا مخالف ہے اکثر ہماری بیماریوں کی وجہ کیا ہے وہ پیٹ ہے میدا ہے جس عربی میں کہا جاتا ہے الما دا بے تو کہ میدہ جو ہے وہ بیماری کا گھر ہے میدا کیوں بیماری کا گھر ہے میدے کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے علم کا یا کس چیز کو سننے سنانے کا میدے کے ساتھ تعلق ہے کھانے کا اس کا معنی کیا ہوا کہ بیماریوں کی اصل بنیاد کھانا ہے اور اسی وجہ سے بعقات بہت مالدار ہوتا ہے آدمی اتنا مال کہ جس کا اس کو حساب و شمار نہیں ہے لیکن ممکن ہے دسترخوان سے کچھ ایک چیز کھانے کے اس کے قابل ہو وہ ایک چیز کھاتا ہو بلکہ ممکن ہے پانی کا گھونٹ اس کو پینے میں مشکل محسوس ہوتی ہو یہ دنیا کے کھانوں کی طرح طرح کے جو اس کے وبال ہیں طرح طرح کے اس کے جو نتائج ہیں تو اس لیے آدمی بڑے محتاط ہو کے بڑے جس کو کہتے چاند پھونک کر کھاتا ہے کہ کیا کھاؤں کیا پیوں تاکہ کہیں نقصان نہ ہو جائے ہاں کھانے کو تھوڑی دیر مزہ تو لے لیا لیکن اس کے بعد جو اس کی عزیتیں اٹھانا پڑتی ہیں کہ دنیا کے کھانوں کا حال ایک جنت کے کھانے وسیع کھانے اور بے شمار کھانے کہ جن کا کوئی انتہا نہیں لا لامکتو و لا ممنوعہ نہ ختم ہونے والے نہ کسی چیز سے روکے جانے والے اور پھر کھاتے ہی چلے جاؤ کھاتے ہی چلے جاؤ کیونکہ دنیا میں کیا ہے کہ انسان کا کھانے کا تعلق کیا ہے اس کا پیٹ بھرنے کے ساتھ لیکن دنیا جنت کے کھانے صرف ہوں گی مزے کے لیے صرف لذت کے لیے ہوں گے پیٹ بھرنے کے لیے ہوں گے ہی نہیں اور نہ ہی بھوک سے کھانے کھائے جائیں گے اگر لذت کے لیے ہیں تو اس کا مطلب نہ تو اس تعلق پیٹ بھرنے سے ہے نہ اس کا تعلق مطلب بھوک مٹانے سے ہے پھر اس کا تعلق مطلب مزہ لینے سے ہے لذت حاصل کرنے سے ہے تو پھر آدمی اس کو جتنا بھی کھاتا چلا جائے وہ اس کو نہ تو کھانے کے بعد کس طرح کا حضم کرنا اس کو نکالنے کے معاملات کا کوئی ایسا کوئی تعلق ہے بلکہ جس طرح کہ آپ مانتے ہیں کہ جنتی ان کا کھانا کستوری کی طرح ایک ان سے یعنی کہ پسینہ نکلے گا اور اس کے ساتھ ان کا کھانا ہضم ہو چکا ہوگا اور کھانا ان کا حل ہو چکا ہوگا نہ وہاں پر دنیا کے جو معاملات ہیں طرح طرح کے واش روموں کے ٹائلٹوں کے اس طرح کی چیزوں کے تو یہ ہے جنتوں کے کھانے کی وہ عظیم صفت اس سے بڑھ کر کے وہ کس قدر ہیں کیا ان کے سے ہیں کہ اس ان کھانوں کے کھانے کے بعد بھی انسان کو پر کس طرح کا ان کا ووال نہیں ہے آج کے کی آخری بات کرتے ہیں جنت والوں کے لباس کے حوالے سے ہاں لباس بھی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا دنیا میں بڑا اس پر بھی انسان کی توجہ رہتی ہے اور طرح طرح کے لباس ان کو لینا حاصل کرنا ڈھونڈنا تلاش کرنا اور طرح طرح کی اس کی ورائٹیاں اور طرح طرح کے اس کے جو ہے وہ برانڈ برانڈ اور اس طرح کی ساری چیزیں سمجھے نا ان چیزوں کو آدمی تلاش کرتے ہیں اور پھر ان ان کے لباس کا مطلب صرف کپڑا نہیں بلکہ طرح طرح کے ہیرے موتی جواہرات اور زیورات جو خصوصاً خواتین پہننے کا اہتمام کرتی ہیں اور بلکہ خواتین کے ہاں تو اگر کوئی موضوع ہوتا ہے تو عام طور پر اسی چیز کا موضوع ہوتا ہے کہ زیور کون سا خریدا کون سا پہنا اور کپڑے کیسے اور کون سے پہننے ہیں کوئی تقریب ہوتی ہے کشادی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا معمہ سامنے یہی ہوتا ہے کہ اب کون سا کپڑا پہنے تو آئیے ان کپڑوں کی طرف بھی کہ جنت میں یہ کپڑے بھی کیسے ہوں گے اور جنتوں جنتیوں کے لیے نہ کہ صرف کپڑے بلکہ پہننے کے لیے زیورات بھی کیسے ہوں گے اللہ نے سرک الحج میں اسی کا ذکر کرتے ہے ان اللہ انَ اللہ تجری اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیکمل کرنے والے ان جنتوں کے جن نیچے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں فیها من حلفی ہن اصا منظب کے جن کو وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ملو اور موتی بلباس حریر اور جن میں ان کے لباس ان کے ہوں گے ریشم کے تو یہ آپ کہیں گے یہ تو عورتوں کا لباس لگ رہا ہے سارا کا سارا ہاں یہ عورتوں کا نہیں بلکہ جنت کے مردوں کا لباس ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو ان چیزوں سے دنیا میں مومن کو اس کو روک رکھا ہے کہ نہ سونا پہننا ہے نہ کوریشن پہننا ہے ہاں عورتیں پہن سکتی ہیں کہ مرد نہیں پہنیں گے کس لیے تاکہ تم کو یہ جنت میں حاصل ہو اور اسی لیے سو ایک مسئلہ سرمایہ کہ آپ نے ایک ہاتھ کے سونے اور ریشم کو دونوں کو ہاتھ میں لیا اور فمایا کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے عورتوں کے لیے حلال کی ہے مردوں کے لیے اوپر حرام کی ہے اور دوسری حدیث میں آفماتے ہیں کہ مردوں میں سے جو ان کو دنیا میں پہنتا ہے اس کو آخر میں پھر پہننے کو نہیں ملے گا اور نہیں ملے کا معنیٰ کیا بھائی کہ جنت میں جانے کے بعد تمنا ہوگی کہ ریشم کا رباس پہنے لے کر پہننے کو ملے گا نہیں جنت میں جانے کے بعد تونّا ہوگی کہ مجھے بھی سونے کے کنگن پہنے پہننے کو ملی جس طرح باقی لوگوں نے پہنے ہیں لیکن نہیں پہننے کو ملے گا کیا یہ ہوگا بھائی جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہاں پر کیا ہے فی ہایشت جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی وہ تو کریں گے اس کا معنی پھر علماء یہ باتیں ہیں کہ اگر جنت میں کس چیز کے کس چیز کے روکنے کا معنی ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی اس کا معنی جنت سے محروم ہونا اس کا معنی جنت سے محروم ہونا ورنہ جنت میں جانے کے بعد تو ممکن نہیں کہ آدمی کس چیز کی تمنا رکھتا ہو اس کو چیز نہ ملے ایسے ہو سکتا ہی نہیں ہے تو بات کرے تھے کہ جنت کے مردوں کا لباس ہے ان کے لیے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے ان کو مو, موتی اور جواہرات اس طرح کی چیزیں اور ان کو ریشم کے لباس پہننے کو ملے گے اور اس رسوز کا میں اللہ تعالیٰ اسی لباس ان چیزوں کا ذکر کرتے ہمایا الحم جن تو تجری من تحتیم النحاف نیک عمل کرنے والوں ایمان لانوں ان کے بائک ان کے جنتے جنتے ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہے یو حلفی بن اس دہب کہ جس میں ان کو سونے کے کنگن پہنا جائیں گے فی البصورفیہ بن خدر خدر بن سندس اور سندس کے یعنی کہ موٹے لباس موٹے ریشم کے لباس وصطبرق اور باریک ریشم کے لباس متقیفیق اور تختوں پر جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے نے ثواب و حسنت مرتفقہ کیا ہی ان کا بہتر اعلیٰ اجر ہے اور کیا ہی اونچی ان کی قیام گاہ ہے فاطر میں اللہ نے انہیں لباس کے ان چیزوں کا ذکر کرتے فمایا جو حلفیل حریف اسی طرح جو ہم پہلے استاد کا ذکر کرائے ہیں اس رسول دکھان میں اللہ تڑے مای البس بن سند اس طبر قمتقابرین کہ جنتیوں کو حریر و دباج یعنی موٹا ریشم اور باریک ریشم طرح ان کو پہنے کو دیا جائے گا یعنی ریشم بھی طرح طرح کے ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ وہ لباس اور ان لباس کے اس کے حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ جو جنت کے درختوں سے نکلے گا وہاں پر نہ تو کوئی ٹیکسٹائل ملے ہوں گی اور نہ ہی لباس بنانے کے لیے انسان کے لیے کوئی محنت کوشش کرنی پڑے گی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی لباس ان کے لیے تیار ہوں گے کہ جو جنت کے درختوں سے نکلیں گے اور وہاں پر ان لباسوں ان, ان کپڑوں کا انہیں پرانا ہو جانا پھٹ جانا ان کا میلہ ہو جانا ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ حال بات کر رہے تھے کہ جنت کی نعمتیں جنت کے لباس اس اس قدر عالی شان اور اس قدر ان کے رنگ بھی ان کی خوبصورتی بھی ان کی نرم و نداقت بھی یہ وہ چیزیں اور صرف لباس نہیں بلکہ جنتیوں کے لیے جو سونے کے زیورات اس طرح کی چیزیں پہننے کو دی جائیں گی تو یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ جس پر انسان کی توجہ ہونی چاہیے جس پر انسان کی کوشش ہونی چاہیے اس کے بعد ان ہم آگے مزید جنت کی سیر کو چلیں گے کہ جنت کے موسم کیسے ہیں اور جنت میں ایک جنتی کے لیے کیا کیا ان کی وہاں پر محفلیں ہوں گی کس طرح کے ان کی مجلسے لگے گی اور کس طرح کی نشست گاہوں پر بیٹھیں گے اور کس شاہانہ انداز ہوں گے وہاں پر ان کے اور جنت والوں کے خدمت گزار کیسے کیسے ہوں گے انشاءاللہ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمیشہ اگلے درس ملیں گے بارک اللہ فیکم ہوں ذاک اللہ خیر صلی اللہ وسلم اللہ نبی محمد للہ اللہ خیر شیخ بارک اللہ شیخ ساتھیوں کے نا کچھ سوالات ہیں تو میں آپ کے پاس ایک ہی کر کے رکھتا ہوں شیخ ماشاء آپ نے جنت کے گھر لباس اور پھلوں کے حوالے سے ایک منظر سامنے رکھ دیا شیخ ایک آمین شیخ ایک بھائی کا یوٹیوب پر سوال آیا کہ جس جنت میں مومنین قیامت کے دن جائیں گے کیا آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے بہت اچھا سوال ہے اور علمی سوال ہے کیا آدم علیہ السلام اسی جنت میں داخل ہوئے تھے جس جنت میں قیامت کے دن اہل ایمان کو داخل کیا جائے گا اس میں بعض علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی جنت اور تھی اور کیونکہ وہ تو امتحان کی جنت تھی جبکہ مومن جس جنت میں جائیں گے وہاں پر امتحان نہیں ہوگا وہ تو صرف نعمت و نیم نعمتوں کی جنت ہے حقیقت میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے علماء کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام گئے تھے اسی جنت میں اہل ایمان جائیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو کسی وقت میں بطور امتحان دے سکتا ہے اور دوسرے وقت میں اسی چیز کو بطور نعمت دے سکتا ہے امتحان کا اس میں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کرتا ہے تو اس لیے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں گئے تھے اسی جنت میں اہل ایمان قیامت کے دن جائیں گے ہمارے شیخ ابن وسلم رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بڑی ایک باریک نقطہ کہتے تھے اور جو حقیقت میں سبق آبود نقطہ ہے فرماتے تھے کہ اگر آدم علیہ السلام ایک گناہ غلطی کرنے کی وجہ سے جنت میں رہ رہے تھے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ہم اگر دن رات اسی طرح کے یا اس سے بڑھ کر گناہ کرتے چلے جائیں اور ہم جنت سے باہر ہیں کیسے اس میں داخل ہوں گے یعنی کہنے کے نقطے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء حق کا اور محقق علماء کا یہی قول ہے کہ وہی جنت جس میں آدم علیہ السلام داخل ہوئے تھے پیاوت کے دن اہل ایمان کو وہی جنت دی جائے گی شیخ یوٹیوب پر ایک اور سوال آیا کہ السلام علیکم جس جنت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کیا وہ ابھی بھی موجود ہے اس کا جواب دے دیا تھا ہم نے یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ جنت اور جہنم دونوں تیار ہیں بن چکی ہیں موجود ہیں یہ ہے جو اہل سننا کا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے کہ دونوں اس وقت موجود ہیں اور ہم نے پیر دس میں اس کی کچھ دلیلیں بھی بیان کی تھی. پاک پاک بارک اللہ الفیق شیخ فیس بک پر اگلا سوال آیا ایک بھائی کی طرف سے کہ کیا جنت میں اولاد ہوگی یہ سوال آپ کا پہلے آ گیا لیکن چلو آپ کیا تو بتا دیتے ہیں میں چاہ دوں گا کہ آئندہ بھی کہ جو موضوع ہم یہاں پر لیں کیونکہ یہ ہماری سیریز چلے گی کافی کیونکہ اس میں کافی اللہ تعالیٰ کے نیم ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے آخر تک تو جن چیزوں کا درس میں بیان ہو جس طرح کے فرض کرو آج ہم نے جنت کے چشموں کا وہاں کے کھانے پینے کا اس کے محلات کا ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تو جن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے بہتر ہے کہ اگر وہی چیزیں انہیں کے بارے میں سوالات ہے تو خیر جنت میں بچے ہونے کا اولاد ہونے کا ذکر یعنی کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو جب وہ تمنا کریں گے اور رسول مصلح کے ایک حدیث میں ہے کہ اگر جنتی تمنا کرے گا تو اس کو تمنا کرے گا اگر بچہ ہونے کی تو بچہ اس کا ہوگا لیکن وہ دنیا کی طرح نہیں کہ حمل ٹھہرنا اور نو دس ماہ تک اس میں حمل کی مش عزیتیں مشقتیں اور ساری چیزیں پھر اس کو پیدا کرنے کے معاملات پھر بچے کے بڑھنے کے آپ مانتے ہیں کہ اس کا حمل کا ٹھہرنا بچے کا پیدا ہونا اس کا پیدا ہونے کے بعد بڑھ جانا وہ صرف چند لمحات کی بات ہوگی مارک اللہفیق شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ شیخ محترم آپ نے درس میں ذکر کیا کہ انسان بحث مباحثہ سے گریز کرے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسان بحث مباحثہ کرے تاکہ سامنے والے کو اس کی اوقات کا بتایا جا سکے تو کیا ایسا کیا جا سکتے ہے بارک الفیق اچھا سوال ہے ویسے جس بحث مباشے کا حدیث میں ذکر آیا نا وہ بحث مباحثہ وہ ہے کہ جہاں پر آدمی کسی دنیا کے معاملے میں کسی کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا جھگڑا چل رہا ہو لیکن جہاں پر حق اور باطل کا معاملہ ہو حق و باطل کی بحث ہو تو وہاں پر حق کو ثابت کرنا باطل کو غلط ثابت کرنا اس کو مٹانا یہ اہم چیز ہے بہت ضروری ہیں اور بلکہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے بجاض الحمب اللہ ہی احسن اللہ نے جب دعوت کیا ذکر کیا اس کا حکم دیا تو ساتھ ہی کہا فمایا کہ ان یعنی کہ کافروں سے ہاں بات صرف دعوت سے یعنی کہ دعوت دینے سے ان کو قبول نہیں کریں گے جس کو دعوت دی جاتی ہے مختلف طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے بحث باشا کرنا پڑتا ہے ان کے شبہات ان کے اعتراضات ان کے طرح طرح کے, کے جو نظریات غلط نظریات ہیں ان کا رد کرنا ہوتا ہے اور یہ کوئی شک نہیں کہ بحث ہے مجادلہ ہے اس لیے اگر حق و باطل کا معاملہ ہے اور دین کی بات ہے تو وہاں پر بحث و ماسا نہ کہ جائز بلکہ ضروری ہے تاکہ حق کو ثابت کیا جائے باطل کو مٹایا جائے اس کو غلط ثابت کیا جائے لیکن جو حدیث میں جس چیز کا ہے وہ دنیا کے معاملات ہیں یہ فرض کرو آپ کا مجھ پر حق ہے یا میرا آپ پر حق ہے اور میں جانتا ہوں حق میرا ہے اور میں اگر زور دوں کو بہت حدتیں پیش کروں بہت اس طرح کی چیزیں کروں تو ممکن حق مجھے مل جائے لیکن میں لڑائی جھگڑے کی بجائے بحث ماسک کی بجائے ٹھیک ہے بھائی اگر تم نہیں دیتے تو نہ دو مشکل نہیں تو اس حوالے سے یہ بارک اللہ ففیق شیخ اگلا سوال یوٹیوب پر آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں یہ سیریز امام ابن تیمیہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جنت وہ ہے جو دنیا میں ہے اگر دنیا میں اس جنت میں نہیں داخل ہوں گے تو آخرت میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے ماشاء بہت اچھا سوال ہے واقع ہی دنیا کی جنت ہے اور دنیا کی جنت کون سی ہے وہ اللہ کے دین کی اللہ کی اطاعت کی جنت ہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کا ذوق دے رکھا ہے عبادت کا ذوق دے رکھا ہے اور چاہے وہ عبادت کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو عبادت نماز کی ہو روزے کی ہو اسکار کی ہو قرآن کی تلاوت کی ہو صد خیرات کی ہو علم سکھانے کی ہو علم سیکھنے کی ہو دعوت دینے کی ہو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کی کسی بھی کسی بھی میدان میں تو یہ سب تو یہ واقع ہی وہ جنت ہے کہ آدمی جب تک اس جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی کہ مقصد کیا ان کے کہنے کا کہ جب تک اللہ کی ان عبادتوں کو اللہ کی اس عبادت کی لذت محسوس نہیں کرے گا کیونکہ حقیقت کیا ہے کہ جب انسان ایمان میں سچا ہوتا ہے اور جس قدر اس کا ایمان سچا ہوتا ہے اسی قدر اس کے اس کو اس کے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے باجدہ حلاوت المان جو حدیث بخاری کے حدیث صاحب صاحب مانتے ہیں کہ آدمی ایمان کی حلاوت اس کی لذت محسوس کرتا ہے جو تین کام کر لیتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ عبادت کی ایمان کی ان چیزوں کی لذت ہے ان کی ایک بہت بڑی چاشنی ہے لیکن یہ لذت چاشنی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے اور یہ ہے دنیا کی جنت جس کا معنی کیا ہے کہ آدمی جب اس انداز سے اللہ کے دین پر نہیں چلتا عبادات اس انداز سے نہیں کرتا پوری دل لگی کے ساتھ اور دل کی رغبتوں کے ساتھ اور دل میں اس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اس وقت تک اس کی عبادت اس کا فائدہ نہیں عبادت صرف سر سے اتارنے کے لیے صرف ٹالنے کے لیے اس طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہوتی تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں دنیا کی جنت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی جنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور آپ کی سچی اتباع کی جنت ہے کہ جب انسان اس میں پڑھتا ہے صحیح معنوں میں تو واقعی اس کو لذت حاصل ہوتی ہے جو جنت کی لذت ہے بارک اللہ فی شیخ یوٹیوب پر اگلا سوال آیا ہے کہ دنیا میں جیسے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا ویسے جنت میں بھی ہم کریں گے جنت جو ہے وہ کسی تکلیف کسی ذمہ داری کی جگہ نہیں ہے یہ تکلیف تکلیف امراد یعنی میرا تکلیف کا مراد اردو تکلیف اردو کی تکلیف میں تکلیف امراد یعنی انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں انسان کا مکلف ہونا تو ذمہ داریاں دنیا کے اندر ہیں جنت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نیمتے ہیں اور ان نعمتوں سے لفظیں حاصل کرنا ہے طرح طرح کی نعمتیں ہاں وہاں پر اللہ کا ذکر ہے اللہ کے حمد و ثناء ہے یہ چیزیں ہیں لیکن آپ ماتے ہیں یحمون کمای الحم النفس کہ جس طرح آدمی کو آپ کو سانس آتا ہے سانس لیتے ہیں آپ اللہ کے فضل توفیق سے اللہ نے صحت دے, دے رکھی ہے تو سانس لینے میں اس کو نکالنے میں نہ تو آپ کو سوچ فکر کرنا پڑتی ہے نہ آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز آپ کے ساتھ چلا رکھی ہے وہ ایٹومیٹک چل رہی ہے اللہ کے اس نظام کے ساتھ تو ایسے ہی جنتی بھی وہ اللہ کا ذکر ان کی زبان پر ایسے ہی رہے گا جس طرح کہ آپ کے آج سانس آ جا رہا ہے کہ بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی اس کا ارادہ کیے بغیر کسی طرح کے ان چیزوں کے وہ چل رہا ہے تو ایسے ہی جنتیوں کے زبانوں پر اللہ کا ذکر اس کے و سنا اسی انداز سے چلے گی وبارک اللہ فیک شیخ کافی اور سوالات ہیں لیکن تقریباً سارے کے سارے سوالات قبر کی جنت کے حوالے سے تو وہ قبر میں جنت کیسے ہوگی جو آہ. نیک لوگ ہیں تو شیخ کیا آپ آگے آنے والے موضوعات میں ان چیزوں کو جو بیان کر رہے ہیں حقیقت میں اس لیے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانا ایک اس مادہ پرسی کے دور میں جب کہ ہر ایک کی دوڑ دنیا کی عارضی ان نعمتوں کے لذتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو حقیقی نعمتوں کو حقیقی لذتوں کو اور دائمی لذتوں کو ان کو بھلا رکھا ہے تو صرف ان چیزوں کا مقصد اپنے آپ کو یاد دلانا اپنے آپ کو یاد دہانی کروانا اور اس طرح سننے والوں کو بھی ان چیزوں کی یاد دھانی کروانا ہے کہ اصل ہمارا کرنے کا کام کیا تھا اور ہم کس کام میں پڑ گئے ہیں تو ضرورت ہے ہم کو کہ اصل جو ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی نیمتے ہیں اور اصل نیمتے ہیں اور اصل جو ایک مومن کا گھر ہے اس کی جنت تو اس کے لیے ہماری کوششیں محنتیں ہونی چاہیے تو ہم جو سنتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف سننے کہنے کے حد تک نہیں بلکہ ان چیزوں پر عمل کرنا اور ان چیزوں کو دل میں اتار کر ہی ان جنتوں کے لیے تیاری کرنا اس کے لیے سامان کرنا اور اس کے لیے اپنے دنیا کے اندر جو انسان کی محنت مشقتیں ہو سکتی ہیں اور اس اس کی کھیتی کو بونا اللہ تعالی ہم اس کی عرصے توفیق مانگتے ہیں بارک اللہفیق ہوں مزاک اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علیہ نبی محمد